أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور محدثاتها وكل محدثث بدعة وكل بدعة ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتفضوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریح ڈال دیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا وہ انکار کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درمیانی راہ اختیار کر لیں یہ وہ لوگ ہیں جو پکے سچے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قریب ان کو عجر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان بیہ نات میں اللہ سبحانہ فلحان نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ اہل کفر کا کام ہے پکے سچے کافروں کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ہی ڈالتے ہیں کچھ بات کو تسلیم کرتے ہیں یقور وقر و باغ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں سے بعض کو تو ہم مانیں گے اور بعض کا انکار کریں اور چاہتے ہیں ایت بین رضعی کا سبیلہ کے درمیانہ راستہ اختیار کر لیں اللہ تعالی کے احکامات کو مانیں اور انبیاء کی سنتوں کو ان کے فرمودات کو ان کے احادیث کو نہ مانیں نہ تسلیم کریں لیکن اولا کا فیرون حقا یہ پکے سچے کا پھر دوسری طرف جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کا وسیرہ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عالب بلّہ رسول وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ولا مجفر خوب اور اللہ اور اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان وہ جدائی نہیں ڈالتے ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالی بڑا والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے انبیاء کا انکار کرنے والوں سنتوں سے روگردانی کرنے والوں کو واضح لفظوں میں کافر قرار دیا اور اس کی وجہ اور سبب واضح طور پر تو یہ ہے کہ جو بندہ انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین کی حادثیت کو نہیں مانتا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑے لیکن ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرے اپنے لیے حجت و دلیل نہ جانے حقیقتا وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا کتاب اللہ میں ذکر تک نہیں ملتا ہے اور احادیث میں ان کی آخ وضاحت کی ہے اور بہت سارے ایسے امور ہیں جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے وہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے اور وہ مسئلہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالن بیان ہوا ہے مختصرا بیان ہوا ہے اگر عقل مند آدمی تھوڑا سا غور کرے اور سوچے سمجھے تو مل جاتی یعنی احادیث اور قرآن کے اندر کوئی تعارض اس کو نظر نہیں آتا لیکن وہ بیچارے اور مرد کے مارے لوگ جن کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی سیرت سے رو گردانی کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کے مخالف اور متاضاد سمجھتے ہیں اور لوگوں کو باور کرواتے ہیں حالانکہ ایسی بات ہے انشاءاللہ اس کی مثالیں ہم آگے چل کے ذکر کریں گے اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ دین اسلام کو مکمل دین بنا کر نازل کیا اور فرمایا علی اکمل دینا تو الکم السلام دینا اسلام کو دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور اس کے دین اور مذہب ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں یہ میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ نے حکم دیا بلغ ما بلیہ کا رب دیکھا جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سارا کچھ آگے پہنچا دیجیے دی. اگر جو جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ نے آگے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کی ادا نہیں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ادا کیا اور سارا کچھ جو نازل ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور حجر الوداع کے موقع پر ان سے گواہی بھی لے لیب تیار میں نے تم تک امانت کو پہنچا دیا ہے اور اپنی بات کو ادا کر دیا ہے تو وہ کہنے لگے نا ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے امانت کو ادا کر دیا ہے اس بات کو اقرار کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ان کے ذمہ جو کام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کا سارا سر انجام دے دیا اور اس سارے کام کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالی نے اور تمہارا واضح ترین دشمن ہے اور اسلام میں بندہ پورے کا پورا کیسے داخل ہوگا اس کے لیے معیار اور کسوٹی صحابۂ کو قرار دیا اور فرما الله شفا اللہ وریم اگر یہ بعد میں آنے والے لوگ یہود ہی ایمان لے آئے جس طرح تم ایسا آبائے کرام کی جماعت اس امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ گے اگر ان کا ایمان ویسا نہ ہوا تو ان کی پھر یہ واضح طور پر مخالفت کے اندر ہے فتیم اللہ پھر کریم اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا وہ وسلی الم اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی اور پیمانہ اور ترازو اور میزان قرار دیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمودات علیہ پر عمل کرنے والے تھے کیونکہ اللہ صبح آنا نے انہیں حکم دیا تھا ماں آتا تم رسول کا ہوں جو جو کچھ بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس جس چیز سے بھی منع کرے اس اس چیز سے رک جاؤ کوئی فرق نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات کو عہدہ رکھنا ہے دینی معاملات کو لہٰذا رکھنا ہے بحیثیت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اُسنا بیٹھنا وہ علیحدہ ہے اور بحیثیت رسول آپ کا چلنا پھرنا وہ علیحدہ چیز ہے کوئی فرق نہیں کیا ہے مطلق فرمایا ما آتاكم الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دے اپنے قول سے اپنے سیل سے اپنی خاموشی سے جو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تک پہنچاتے چلے جائیں سخضوحو. تم نے اس کو پکڑنا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے عَنْهُ فَنتَهُ. اور جس جس چیز سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں تم نے اس چیز سے جانا ہے اور صحابۂ کرام رضوام اللہ علیہ وسلم کا یہی عالم تھا کہ وہ پوچھا نہیں کرتے تھے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے جیسا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور حدیث ہے سورن ابی داود کے اندر جانے جامع کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے لیکن نماز کے دوران جوتا اتار دیتے ہیں صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتا نماز کے دوران بھی اتار دیا آپ آت نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے کہنے لگے کہ آپ کو دیکھا ہم نے بھی فوراً ویسے ہی کرنا مانے لگے کہ مجھے ابراہی امین نے آپ بتایا تھا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے لہذا جب بھی تم میں سے کوئی ایک عالمی تقسیم میں آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھے اگر تو اس کے اندر کوئی گندگی وہ پاتا ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کر لے اور جوتے پہن کر نماز پڑھے جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے انتظار نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کیا یعنی ایک روزے کے بعد شہری کھائی افطاری نہیں کی اگلے دن سہری بھی نہیں کھائی اگلے دن جا کے افطاری کی یعنی روزہ چوبیس کے بجائے اڑتالیس اڑتالیس جنٹے بلکہ ایسے بھی رائب کا تقریباً تین تین دن چار چار دن روزے ملاتے صحابہ کرام نے بھی یہ کام شروع کر دیا آپ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو کہنے لگے وَإنَّكَ يَا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا اور شروع ہو گئے فرمایا تم میرے جیسا کون ہے میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے سوئے ہوئے ہی کھلا پڑا دیتا ہے میری بھوک بھی آپ کو مٹا دیتا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے پتا چل گیا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کے لیے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ کا یہ عالم ہے کہ چوہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی حمل کیا ہے فوراََ کرنے لگ جاتے ہیں اور چوہی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا ہے فوراََ کر بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے اندر ممبر پر برا جمع ہیں کھڑے ہیں خطمہ احساس فرما رہے ہیں دروازے کے قریب کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ احساس فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قدم دہلیز سے اندر ہے ایک باہر ہے جہاں آواز سنتے ہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کو اٹھا کے اندر بلاتے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ یہ ان لوگوں کی اطاعت کا اور سرما برداری کا عالم تھا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں آپ کا فرمان سنتے ہیں فوراً سرے تسریم کو خم کر لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہ نکلے آپ کو صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی آپ کی منشا سمجھ جایا کرتے تھے سعید فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو کے کچھ صفات اٹھائے پڑھنے لگے پٹے چلے جا رہے ہیں سعید صدیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اما مابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متبیر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا چہرے سے ذمودار ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا فوراً شروع دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ردینہ بلّہ ربا کبھی اسلام دینا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور ہونے پر راضی ہو چکے ہیں سرمایہ تم تو, تو رات کو پڑھنے لگے ہو لوکا نے اگر منسا علیہ اللہۃ وسلام بھی دندہ ہوتے ماں سے آبائی تو انہیں میری اتباع کی یہ بغیر سارا کارن تھا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے اس انداز میں آپ کی اتفار پیروی کرنے والے سنت کا انتظام کرنے والے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لق خانہ لمن خانض اللہ علیہ آخر کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور یہ نمونہ اس آدمی کے لیے ہے لمن خان یرز اللہ علیہ آخر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے حساب کتاب پر اس کا یقین ہے قیامت پر جس کا یقین ہے یعنی جس کے اندر ایمان کامل اور مستحکم ہے اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسنہ ہیں بہترین نمونہ ہیں ایک اعلیٰ معیار اور ایک بہترین آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات سے آگے تسلیم کو خم کر لیا کرتے تھے اور و نہیں سکتے ہیں جب تک کے جھگڑوں کے اندر یہ آپ کو فیصل اور جز نہ ماننے اور پھر آپ کے فیصلے کو قبول کر کے وہ دل کے اندر کسی قسم کی خلص اور کدی باقی نہ رکھے یہ نہ ہو کہ آپ کے فیصلے کو ظاہر تسلیم کر لیا جیسا کام آپ نے کہا ویسا کرنے لگ گئے لیکن دل کے اندر چور بیٹھا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسلام کا یہ حکم مانتے ہیں بات تسلیم کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اگر اس کے بجائے یوں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا نہیں سر ملا روسی تھا آپ کے فیصلوں کے مقابلے میں آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ رکھیں بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلوں پر عمل کریں اور سنت کو اپنا کر فخر محسوس کریں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حقیر نہ جانیں جس نے سنت کو اپنایا ہے آپ کی حدیث کو اپنایا ہے اس پر عمل پیرا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں میں اونچا محسوس کرے اس عمل کو اپنے لیے باعث سمجھے تم ملا یعنی تھا تسلیما اور آپ کے فیصلوں کے آگے وہ سل تسلیم خم کرے گا پھر یہ بندہ مومن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تبع اعمال کی بات تو بڑی دور کی ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے تابع اس کے دل کی خاح خاص نہ ہو جا انسان کے دل میں کرنتیں لینے والی آرزو میں اس کے دماغ میں اٹھنے والی سوچیں وہ بھی دین اسلام کے تابع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آپ کے سنت مطرا کے آپ کے اسلائی حاصل کے مطابق ہو تو پھر یہ بندہ ایمان والا ہے اللہ رب اللہ سماتے ہیں جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا کوئی فیصلہ قادر فرما دے کوئی ایک حکم متحد کر دے پھر کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے دائر نہیں ہے روان نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اپنی من مرضی جی کرتے تھے یہ ابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی آپ علیہ السلام کی احادیث کی لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں ہمارے اس علاقے اور اس کے گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں انہیں پسے کچھ پھینکا جاتا ہے کوئی کسی بہانے سے پھینکتا ہے کوئی کسی بہانے سے پھینکتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کی کوئی آیت امام العبیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوئی حدیث اور آپ کی کوئی سنت ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے تو اس کا رد کیا جائے گا اس کی تعویر کی جائے گی اس کو منسوخ سمجھا جائے گا اس کو مرجو سمجھا جائے گا ہر طرح سے اپنے ایمان کے قول کو ترجیح دے کر اور قرآن کی آیت اور حدیث سے جان چھڑوائی جائے گا. اصول کی کتابوں کے ذریعے قوانین بنا دیے گئے ہیں حدیث کا انکار کرنے کے لیے حدیث کو رد کرنے کے لیے اور پھر یہی پر بات نہیں من چلے آگے کھڑے اور آگے چلے آگے چلتے گئے یہاں تک کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ بھی مردود ہے جو حدیث عقل کے خلاف آ جائے وہ بھی رد ہے جو حدیث دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا رام صاحب کہتے ہیں ستائیس یا انتیس سنتیں ہیں باقی سنت ہی کوئی نہیں بہت سارے لوگ اور صرف پر وہ تو بالکل ہی سارا کچھ چیک کر گئے کہ وہی ہے ہی قرآن حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے لوکان اللہ نوازدی افطلاۃ القیرا اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو پھر اس کے اندر اختلاف ہوتا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے لا الباطل بین ولا من کرتی نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی جانب سے بھی باطل اس پر حملہ اگر نہیں ہو سکتا ہے یہ بڑے حکمت والے بڑے تعریف کیے گئے رات کی طرف سے لاز چھڑا ہے اور وہ مسائل جن میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں ان کا پہلے جائزہ لے لیجئے کہ اس کی کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین مسئلہ ہے سب سے زیادہ خطرناک ترین مسئلہ ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ سادہ لو مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ شاید واقعی ہی حدیث قرآن کے خلاف ہے اور ایک مسلمان آدمی اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو حدیث قرآن کے خلاف محسوس ہوتا اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں کسی صحیح حدیث کا دوسری صحیح حدیث کے ساتھ تحرف نہیں اب مثال کے طور پر لے لیجیے صحیح بخاری کے اندر وہ حادیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا تذکرہ ہے ان کو رد کیا جاتا ہے ٹھکرایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں قرآن کے خلاف کیسے ہو گئی یا تو ہوتا قرآن مریض میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا اور حدیث میں آتا کہ ہوا ہے پھر تو یہ اختلاف تھا حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہنے لگے کہ ہاں قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالی نے کہا ہے سلطان شیطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بات نہیں چلے گا اور جادو شیطانی عمل ہے شیطانی عمل لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سر انداز ہو گیا تو قرآن کی مخالفت ہو گئی حالانکہ بچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی اللہ تعالی نے کہا اجادی نہیں سلا کہا رہے ہی سلطان میرے بندوں پر تیری سلطنت نہیں ہے تیری حکومت اور بادشاہی نہیں کر سکتی ہاں بندوں پر شیطان کا بہتاوا اور پسلاوا وہ آ جایا کرتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن نے کہا ہے کہ میرے بندے اہل ایمان لوگ ان کا عالم کیا ہے ادا مستحق میں شیطان کا دکاروں جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی بہتاوا پسلاوا آتا ہے فوراً سمجھ جاتے ہیں فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے یعنی شیطان کا گولڈ اور اس کا سلطہ اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہوتا ہاں تھوڑا بہت وار شیتان کا چل جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا وار کتنا چلا ہے حدیثوں کے اندر وضاحت موجود ہے صرف اتنا سا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا آپ کو خیال آتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ آپ نے کر لیا ہوتا اور انبیاء کے تخیلات پر جادو تو قرآن سے ثابت ہے علیہ اصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ والسلام کو خیال ہونے لگا جادوگروں کے جادو کی وجہ سے رقیا حرکت کر رہی ہیں تو قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں قرآن میں بھی انبیاء کے تخیل پر جادو کا وجود موجود ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخیلات پر جادو کا اثر ہے قرآن میں سلتے کی نصیح ہے حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلتے کا کوئی ذکر نہیں طائف البین شیطان کا اس بات قرآن میں موجود ہے وہی طائف البین شیطان کا اس بات حدیث کے اندر موجود ہے کہتے ہیں لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے بھول جاتے تھے میں نے یہ کام نہیں کیا اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں تو پھر تو دین محفوظ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا ہم آپ کو بھلا دیں نہ خیر منہا اور نکلی اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت ہم پھر نازل کر دیں گے یعنی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نبی کو آیت بھلا سکتے ہیں اور اگر بلا دیں تو وہی آیت دوبارہ یا اس سے بہتر دوبارہ نازل کر سکتے ہیں تو قرآن کے خلاف تو نہ ہوا اور یہ بھی یاد رہے اللہ سبحانہ بحرانا ہوا تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان آپ کو بھلا سکتا ہے شیطان کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہونا کہ وقتی طور پر کوئی بات آپ کے ذہن سے نکل جائے بھول جائیں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإذا رأيت جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینیا کر رہے ہیں آپ ان سے ایرا کیجیے اللہ کا شیطان اگر شیطان آپ کو بھولا دے فلا تقعد بعد پلاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا ہے معلوم ہوا کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر کچھ بھلا سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بھولا تو سدا بھولا رہا نہیں فوراً یاد ہی آ جائے گا کچھ دیر بعد یہ بھی اللہ نے قرآن میں وعدے کر دیا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سہر اور جادو والی آیات احادیث میں سے کوئی حدیث بھی قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ آ جائے روح والی احادیث سنن نبی لاہو احمد میں ان کا انکار کرتے ہیں کہ اگر روح کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قبر و برسف کے اندر دوبارہ مان لیا جائے کہ روح جسم میں لوٹ آتی ہے تو قرآن شعیتوں کا انکار ہوتا ہے اللہ نے کہا ہے دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں ربانہ نسنا طئی واہیتا تو نے ہم کو دو بار موت دی دو بار زندہ کیا تو دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں اگر قیامت سے پہلے دنیاوی زندگی کے بعد بھی کوئی نئی زندگی مان لی جائے تو تیسری زندگی کا وجود ثابت ہو جاتا ہے قرآن کی عرتوں کے خلاف ہے بیچاروں کو بات سمجھ ہی نہیں جاتی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے ایک مرحلہ ماں کے پیٹ سے باہر گزارتا ہے اور یہ دونوں دو مرحلے دنیاوی زندگی کے مرحلے کہلاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک مرحلہ دوسرے مرحلے سے مختلف ہے جب بچہ وہاں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باہر کی دنیا کا اس کو کوئی علم نہیں روس میں موجود ہوتی ہے حرکت کرتا ہے غیرا کھاتا ہے خدلا خارج کرتا ہے لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا سنائی کچھ نہیں دیتا ہے. پھر سنما نخری کل تفلا بچہ بنا کے اللہ باہر نکالتا ہے یہ آوازیں بھی لگاتا ہے سنتا بھی ہے آنکھیں بھی کھولتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے سارا کچھ کرتا ہے یہ دنیا بھی کے ایک ماں کے پیٹ میں مرحلہ اس نے طے کیا ہے دوسرا ماں کے پیٹ سے باہر طے کیا ہے ایسے ہی اخروی زندگی جو دوسری زندگی ہے اس کے بھی دو مراحل ہیں ایک مرحلہ قبر و بردف کے پیٹ میں گزرتا ہے دوسرا قیامت کے دن قبر سے باہر جنت یا جہنم میں گزرے گا جس طرح یہ دونوں دنیاوی زندگی کے مراحل ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایسے ہی اخروی زندگی کے دونوں مراحل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اتنا ہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باہر والوں کی کچھ سنتا نہیں ہے کچھ دیکھتا نہیں ہے کچھ جانتا نہیں ہے ایسے ہی کبر والا بھی بہر والوں کی کچھ سنتا نہیں ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے اس کو بہر کا کچھ علم نہیں ہوتا امی مو را اندہ خون امی خاتون قیامت تک دوبارہ جیو سے تک اس بندے اور دنیا کے درمیان آڑ اور پردہ اور رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے دو ہی زندگیاں ہیں دو ہی موتیں ہیں تیسری زندگی کا اس بات نہیں ہے ہاں جس طرح دنیاوی زندگی کے دو مراحل ہیں ایسے بھی زندگی کے دو مراحل ہیں اور روح کے لوٹ آنے کا دکت تو پرانے مجید میں بھی موجود ہے بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی وہ آیت جس کو یہ پیش کرتے ہیں روح نہیں لوٹتی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح ہی میں ہوتا ہے سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دیجئے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک سال اعمال کروں نہیں ہر گیل ایسا نہیں ہوگا یہ بات تو کرے گا مطالبہ دنیا میں لوٹنے کا کرے گا لیکن اس کے اور دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے آڑ اور پردہ اور بردک موجود ہے یہاں سے کہتے ہیں دیکھو روح نکلتی ہے بندہ مر جاتا ہے پھر وہ روح کہتی ہے مجھے دوبارہ جسم کے اندر لوٹا دو حالانکہ قرآن کے لفظوں پر ہی غور کیا ہوتا لا لاگی ہے تنظیر حمیر قرآن مزید فرقان حمیر کا اللہ نے یہ خاصا بیان کیا ہے کہ باطل پرست اپنا باطل معنی قرآن کی کسی آئے سے نکال سکتا ہی نہیں حتہ مؤد حتیہ کے جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے جس کو موت آئی تھی وہ کیا تھا روح کو موت آئی ہے یا جسم کو آئی ہے روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی ہے مرنے سے پہلے بندہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے اور یہ روح اور جسم کا مجموعہ جب مر گیا پھر کالا کہتا ہے کون کہتا ہے جسے موت آئی تھی یعنی روح و جسم کا مجموعہ کہتا ہے رب ربر جیول اللہ مجھے لوٹا دیجیے مرنے کے بعد جب روح و جسم کا مجموعہ بول کے کہہ رہا ہے مجھے لوٹا دیجیے تو روح لوٹی ہے جسم میں تو کہہ رہا ہے نا مجموعہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کالا روح ربر جی حتا کے جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اس کی روح کہتی ہے مجھے لوٹاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کالا رو بلکہ کیا کہا ہے کالا ربر جی جس کو موت آئی تھی روح جسم کے مجموعے کو وہی روح جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے مجھے واپس لوٹا دیجیے دنیا میں تاکہ میں نیک کروں ہوا اور پھر ان سے پوچھو اچھا مرنے کے بعد روح کدھر جاتی ہے کہتے ہیں جی گردک میں اچھا گردک کدھر ہے آسمانوں میں آسمانوں میں گردک ہے وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے وہاں پر سوال جواب ہوتے ہیں وہاں پر سزا ملتی ہے وہاں پر جزا ملتی ہے بے اور مت کے ماروں نے کبھی قرآن پڑا ہوتا تو پتا چل جاتا کہ روحوں کے لیے تو اللہ نے آسمان کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں جو روحیں خبیب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ دارے میں لوگ لات اباسماد ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے ہیں بلا جنا اور یہ جنت میں نہ جا سکیں گے جنوبی خیات جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ داخل ہو جائے اللہ تو کہتے ہیں کہ جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں اور یہ بےچارے کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ عالم برد آسمانوں میں ہے اور بد آدمی کی روح بھی آسمانوں میں جاتی ہے اور وہاں اس کو سزا دی جاتی ہے لِلَّهِ وَإِنَّا یہ کیا ہے عقل پرستی کا نتیجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں سمجھا امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں سمجھا بس ایک ہی کہانی ہے کہ حدیث کو امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروات کو اور آپ کے فرامین کو جیسے کیسے بھی ہو سکے پسے کچھ ٹالا جائے اس سے ڈانس چھڑوائے جائے تاکہ لوگ حدیث پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور گمراہیوں کی دلدل میں پھٹتے چلے جائیں اور پھر لطف کی بات یہ دیکھیں کہ جتنے بھی منکر حدیث ہیں جتنے بھی منکر حدیث ہیں ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ صحیح بخاری ہوتا ہے سب سے پہلا ٹارگیٹ اور ہدف صحیح البخاری ہے ابھی میری نفل حدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایسی حدیثوں کا مجموعہ تیار کر کیا ہے ایسی حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے جس پر کوئی مائکا لال آج تک صنعت پر بحث کر ہی نہیں سکا ہے اور جس نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مو کی کھائی اب ہیلے بہانے بنا کے ادھر ادھر سے صحیح بخاری کی حیثیت اور اہمیت کو گرایا جائے بخاری میں جادو کے متعلق حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح قرار دے دی جائیں بخاری میں پناہ حدیث ہیں وہ بھی دہیز قرار دے دی جائے بخاری کی پُلا سوائے محتاط علی حدیث ہے اس کو بھی دہیز قرار دے دیا جائے تاکہ ایسے کرتے کرتے جب لوگوں کے دماغ میں ان کے ذہن میں سب سے زیادہ اہمیت صحیح بخاری کی ہے وہی وہ ختم ہو جائے گی تو باقی حدیث کی کتابوں سے تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی یہ اصل سازش ہے جو منظم انداز میں کی جا رہی ہے اور نام کیا رکھتے ہیں مسلم جماعت المسلمین بڑے عجیب و غریب نام کلیمت الحق ارید ابی جماعت المسلمین ایک وسط ہے مسلمانوں کی ایک جماعت کا جو اس وقت موجود نہیں ہے مسلمانوں کا ایک ابیر ہو اس کے جھنڈے کرے پوری امت مسلمہ مشتبہ ہو جائے پھر جو اس جماعت سے خارج ہوگا اس کی گردن مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فرمایا کا من کا نا اس کو تلوار مار دو جو بھی وہ ہو وہ ہے جماعت المسلمین وہ امیر المسلمین امام المسلمین ہے پوچھتے ہیں جماعت موجود نہ ہوئی تو پھر آپ مجھے کیا ہو دیتے ہیں؟ فرمایا سارے فرقوں سے تونے جدار جب مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی مسلمانوں کا ایمام نہیں ہوگا جب تک جماعت اور امام موجود رہے گا تب جب جماعت اور مسلم نواز مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کے ایمان کو لادن پکڑنا ہے جب یہ نہ رہے فاطظ کل اللہ تو جتنے بھی دنیا کے اندر موجود فرق ہوں گے جتنی بھی تنظیمیں ہوں گی جتنے بھی گروہ ہوں گے ان سب سے تنہیں جدا رہنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر مجھے اور وہ لیبل اپنے اوپر لگا کے اور کام فری جین والا کیا اپنے علاوہ باقی سب کو کافر قرار دیا حقیقت اللہ کی آیات کا امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراویم کا خود بھی انکار کرنے والے بند ہیں اور پھر ان لوگوں نے کچھ ایسا بھی کہا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جان چھلوانے کے لیے بہانے بنائے کہ حدیث عقل کے خلاف ہے اللہ کے بندو اللہ تعالی نے جو عقل سلیم اگر کسی کو دی جی ہے تو کوئی بھی صحیح حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی صحیح حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے ہاں جس کی عقل ہی خراب ہو جائے جس کی عقل ہی خراب ہو جائے اس کی عقل کے کیا ہی کہنے ہیں اس کو تو قرآن بھی عقل کے خلاف نظر آئے گا ایک بڑی معقولیت والا عقل پرست سامنے آیا کہنے لگا کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی نہیں مانتے دہریا تھا کیوں سائنس اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی عقل اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی میں نے اس سے پوچھا کسی چیز کی موجودگی کے لیے کیا شرط ہے کیسے پتہ چلے گا کیسا ہوا کے ذریعے معلوم ہو جائے کوئی چیز تو ہم اس کے وجود کے قائل ہوتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل نہیں ہے سائنس کے ذریعے سابت کرو کہ میری کھوپڑی میں عقل ہے آواز کے ذریعے حصے لام ہاتھ کیا نے عقل کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھو کے دیکھا ہے حصے باخیرا آنکھ عقل کے ساتھ اپنی آنکھ کے ساتھ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے حصے سامے کان کیا ت نے عقل کی آواز کان کے ساتھ سنی ہے حصے ذائقہ زبان چکھنے کی حق عقل کا ذائقہ زبان کے ساتھ رکھا ہے حواس میں سے کس حص کے ذریعے تو نے عقل کا اجراس کیا ہے انسانی حواس انسانی عقل کی موجودگی پر دلالت نہیں کرتے میں نے کہا سائنس کے ساتھ ثابت ہوا کہ آپ کی کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے لہذا تو وقوف ہیں آپ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا کچھ چیزیں ہیں جو عقل کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں جیسے ہم ہاں فرق کرتے ہیں کہ یہ عقل مند اور یہ بے وقوف ہے تو ایسے ہی بہت سارے مظاہر ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کے وجود پر دلالت کرتی ہیں عقل پرستیوں کا علاج یہی ہے ان بیچاروں نے عقل پرستی میں آ کے اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام کی ٹانگیں کھینچی اور حدیث کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے بنیادیں بنائی ہیں اور کہا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اور تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ زمین ساکن ہے سورج چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مستقر نہیں سورج چلتا ہے اپنے مستقر پہ جاتا ہے تمہاری عقل اور کہتی ہے سورج غروب نہیں ہوتا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سورج گدرے چشمے کے اندر غروب ہوتا ہے تمہاری عقل کہتی ہے کہ سورج وہ سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کا موقع تحت العرش ہے وہ اللہ کے حضور وہ جب غروب ہوتا ہے تو سجدہ ریل ہوتا ہے جب اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے بھی سے شتر ہو جائے گا تو تمہاری عقل تو قرآن کے بھی خلاف ہے پھر ظالموں نے معیار جیسے کیا بنایا جی پہلے ایک چیز کو اصل متعین کیا جاتا ہے ایک چیز کو معیار اور اصل متعین کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کیا چیز اس کے مطابق ہے اور کیا چیز اس کے خلاف ہے ایک چیز معیار ہوتی ہے اس معیار پر اس کسوٹی پر پھر اشیاء کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے مطابق اور کیا چیز اس کے خلاف ہے اصول کرتی والے نے کیا اصول بنایا کہ وہ حدیث یا آئس جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی چاہیے تو یہ تھا نا کہ قرآن اور حدیث کو اصل بنا بناتے اور کہتے ہمارے امام کا جو قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا نہیں بلکہ کیا کہا جو حدیث اور آئس ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی یعنی امام صاحب کے قول کو اصل بنایا اور قرآن اور حدیث کو اس اصل پر تولا ہے پھر اس کا کیا, کیا جائے گا یا تعویر کی جائے گی پہلے کوشش کریں تاغیر تصویر دینے کی کہ چلو مل جل جائے گزارا چل جائے نئی بات بن سکتی کیا دو کہ یہ منسوخ ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی یہ آیت منسوخ ہو گئی پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر پھر اس کو ترجیح پر معمول کرنے لے کہ یہ آئے تو حدیث مرجو اور ہمارے امام صاحب کا ہے یہ عجیب و غریب قسم کے گھوڑک دندے ہیں اور پھر نتیجہ کیا نکلا وہ تقریر فرمری والا کیا کہتا ہے الحق والانصاف واقعی حل ساکری حق اور انصاف وہ یہ ہے کہ ترجیح امام ساقری کے مذہب کو ہے ان کا مطلب ایک خاص موقف کے اوپر ایک خاص مسئلے میں ان کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ بات درست ہے لیکن کیونکہ ہم مقلد ہیں ہم پر اپنے امام کی تقلید ہوا ہے <سؤال> یعنی تقلید قرآن و حدیث کے مخالف کسی شخص کی بات کو ماننے کا نام تقلید ہوا کرتا ہے آج لوگوں نے بڑی عجیب و غریب تعریفیں کر دی اور پھر اسی طرح اسی گروہ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے اسی گروہ نے لوگوں کے لیے نبوت کے دروازے بھی کھولے ہیں حدیث کا انکار کر کے اور لوگوں کو تازہ نبوت کی راہ فراہم کی ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی اس کو چھیڑیں گے تو بہرحال اسی انداز میں دیکھیے اب عقل کے خلاف انہوں نے کیا حدیثیں پیش کی ہیں کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہیں مسلم کہتے ہیں کہ نبی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی رات میں آسمانوں پر چلے جانا ہے. یہ عقل کے خلاف ہے اسراب کو وہ مانتے ہیں کچھ گرو ایسے ہیں جو اصرا کو بھی نہیں مانتے ہیں. اور کچھ اثرا کو مانتے ہیں اصرا ہے مسجد افسا سے مسجد حرام سے مسجد افسا تک اصرا سیر اور مسجد افسا بیت المقد سے آسمانوں تک میں اراج اوپر کو جانا میراج کے تقریبا یہ عقل پر سارے ہی ہیں کرداد کے منکر ہیں فرشتوں کے منکر ہیں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ بابا جس کی بڑی بڑی تصویریں لوگوں نے لٹکائی ہوتی ہیں سکولوں کالجوں کے دفتر سید احمد خان اس کی تصویر پر کے دیکھا بڑا مفکر اور بڑا کچھ اس کو کہا جاتا ہے یہ ساری مغیبات کا منکر ہے موجود کا انکار کرنے والا ہے ہو نہیں سکتا چند بندوں کا کھانا ہو چودہ سو کو پورا آ جائے ہو ہی نہیں سکتا عقل کے خلاف ہے نا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کا تو پیدا ہونا بھی عقل کے خلاف ہے اور تو جو پیدا ہوا ہے تیری پجائش بھی عقل کے خلاف ہے عقل کے خلاف تو بیج سے اتنے اتنا اگر برخت کا پیدا ہو جانا عقل تو کہتی ہے کہ بڑی چیز کے اندر سے چھوٹی چیز نکلتی ہے یہ ایسا کہتی ہے لیکن ایک بیج ہے چھوٹا تھا انتہائی باریک تھا اس کو زمین کے اندر چھپاتے ہیں تناور درخت نکلاتا ہے پھل اندور انسان نہ کھولے انسان دیکھے کس چیز سے پیدا ہوا ہے کھلے من ما انداز یخرج من بین نسل ترا ایک انسان ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے جو کشتوں سے نکلتا ہے وہ اس کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے لوگوں نے عقل پرستی کی بنا پر بس بادل لوٹ کا انکار کیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے سی اتیں گے وہ لے کے آیا رسی ہڈی وہ سیدھا سی ہاتھوں میں چورا چورا اس کو کرتا ہے کہتا ہے وہی اظام وہیم یہ ہڈیاں وہ سیدھا گڑی چڑی چورا چورا میرے زمانے سے سارا یہ مٹی گلٹی چلی جا رہی ہے ان کو کون اٹھائے گا کوئی اللہ بھی ان شاہ والا کہ یہ وہ پیدا کرے گا دوبارہ وہ اٹھائے گا جس نے پہلی بار اس کو دلا دیا تھا اللہ بڑا جاننے والا بڑا کاریگر بڑا خلاق ہے لوگ کہتے ہیں ایک ہی دن میں قیامت کیسے ٹائم ہو جائے گی اللہ نے سورج بنایا ہے آدھی دنیا پر روشنی کرتا ہے آدھی دنیا تاریخ ہوتی ہے ایک ہی دن میں قیامت کیسے قائم ہو جائے گی ایک ہی دن میں قیامت کے قائم ہونے کا معنی ہے جو جو دن آگے گزرتا جائے گا قیامت آگے سے آگے ہوتی جائے گی اس بیچارے کو پتا ہی نہیں کبھی کا کتنے پر آن پڑا ہوتا ہے سورج کو لپیٹ دے گا اور سورج یہ نہیں ہوگا جس سورج پر تمہارے دن رات کا مدار ہے اللہ تو سورج کو بھی ختم کر دے گا وہ کے, کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور جس اللہ نے ہستی بنایا ہے کہیں دن کرنے پر قادر ہے اذاب قبر کے من کریئن کو دیکھ لو کہتے ہیں ایک آدمی کو تم نے قبر کے اندر داخل کر دیا اس کی تو قبر ہے کئیوں کو تو قبر ملتی ہی نہیں ہے کس کا گوش؟ وہ چیتھرے بکھر دیتر جاتے ہیں پرندے کھا جاتے ہیں دریاؤں میں بہ جاتا ہے جل چڑھ جاتا ہے زرا درا ہو جاتا ہے اس کو آزاد اور سزا اور سزا وہ کہاں ہونے لگی ہے اس نے کاش توران پڑھا ہوتا اللہ نے کہا ہے سننا ہواس مارا اللہ نے بندے کو موت دی مرنے کے فوراً متصل بعد اس کو قبر ہٹاتی یعنی اللہ تعالی جسم کو بھی قبر دیتا ہے روح کو بھی قبر دیتا ہے یہ نہیں کہا اللہ نے سمع ہو, فا روحا ہو کہ اللہ نے موت دی اور مرنے کے بعد روح کو قبر دی نہیں پر میں سما اماتا ہو. وہ انسان جس کو پیدا کیا تھا اللہ نے اسے موت دی تو اخبارہ ہو پھر اسی انسان کو اس روح جس کے مجموعے کو اللہ نے موت دیا کسی آئے سے آدھا رو بھی ثابت ہو رہا ہے کہ روح مرنے کے بعد جسم میں لوٹتی ہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم اور روح جہاں پر موجود ہوتی ہے وہی وہ اس کے لیے خبر ہے وہی وہ اس کے لیے درجہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے پرانے مجید نے سارا کچھ بیان کیا ہے لیکن بے کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں جی قرآن, جی قرآن, جی قرآن ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے ہو کوئی سمجھنے والا کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے سارے کیڑے نکالنے کے لگے رہتے ہیں اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا وہ ادارۂ نبی آیا سنا تو آ رہے یہ اتنے برے لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھے بھی نہ اور کو علیحدہ طور پر کہا جب ہم نے تم پر کتاب آدر کی ہے تو کتاب میں یہ حکم بھی نازل کیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات کے اندر ہی نہیں کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو ان سے اعراض کیا کرو وہاں سے ان کے چلے جایا کرو ہستی سن گئی ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہاں وہ بندہ جب کوئی اور باتیں کرے اس کے ساتھ بیٹھو لیکن جب ہماری آیات میں آیا نینیاں کرے پھر نہیں بیٹھنا اگر تم بیٹھے رہے ان تم تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے جیسا گناہ انہیں ہے ویسا ہی تمہیں ہونا شروع ہو جائے گا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو کہ جہنمہ جمیعہ جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے یہ ایسے برے کردار کے برے خیال کے اور بری سوچ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سرابین میں خم خاطر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سرما ہیں سننا پاک بھرا ہوں کہ میں قبر دیتا ہوں تجھے نظر آئے چاہے نہ آئے تم تو سمجھتے ہو کہ جس کو زمین میں دفن کیا اسی کو ہی خبر نہیں ہے جو سمندر میں بہ گیا جس کو جلا دیا گیا تم سمجھتے ہو کہ اس کو خبر نہیں ملی اللہ کہتا ہے تم اماتا ہوں تو اخبارہ ہوں اللہ نے موت دی مرنے کے سور بعد خبر ہٹا دی ہے چاہے مرنے کے بعد وہ تمہارے سامنے چار پیسے لیتا ہوا ہے اور ابھی لوگ اس کے گرد جمع ہیں اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے اللہ برماتے ہیں تو اخبار ہوں ہم نے خبر دے دی اللہ کے کی یہ خبر ہے مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں چلا جائے جس حالت میں چلا جائے خبر ہے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ایک آدمی اس کو ہم نے قبر میں سفر کیا کیا ہوا اس کا جسم سارے کا سارا نتی بن گیا جسم تو رہا نہیں اب روح کی لوٹے گی جسم تو رہا نہیں اب آزاد کس کو ہوگا جسم تو رہا نہیں جگہ کسے دی جائے گی حالانکہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی وہ اس کا جسم پہلے گوشت پوسٹ تھا قبر میں تم نے دفن کیا کچھ کیڑے کھا گئے کیڑوں مکوڑوں کے پیٹ میں گیا کچھ ان کے جلدے بدل بنا کچھ پھجڑا بن کے خارج ہو گیا کچھ مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو گیا جسم کی حیث سکل اور حالت بدلی ہے موجود تو ہے چاہے وہ کیڑے کے پیٹ میں چاہے اس کے جزبے بدل بن کے چاہے اس کے پتلے میں خارج ہو کے چاہے مٹی بن کے ایک لکڑی ہے نا لکڑی آپ کیا کرتے ہیں درخت سے اس, کو توڑا کیا. اس کا پانی ہا میں تحریر ہو گیا سورج کی گرمی کے ساتھ اور پھر اس کو آپ نے چولہے کے اندر ڈالا جلایا اب وہ کوئلہ بن گئی مزید جلایا وہ کیا خاکستر بن گئی راک ہو گئی جس موجود ہے اس کا پہلے لکڑی کی صورت میں تھا درخت کی صورت میں تھا اب خاکستر کی صورت میں ہے راک کی شکل میں ہے کسی نہ کسی حالت میں اس کا وجود باقی ہوا میں اڑا دو گئے کہیں نہ کہیں تو گرے گی جسم اس کا وجود رہتا ہے آدمی کا سارا جسم جال سب جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے انتہا میں چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے اس کو ازب کہتے ہیں وہ باقی رہتی ہے اور پھر روح کو لوٹانا تمہارا کام ہے اللہ کے بلو جس اللہ نے کہا ہے میں لوٹاتا ہوں وہ لوٹا لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خبر دی ہے فتو آج روح جیسا بھی کی مردے کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے ہمارا ایمان ہے لوٹا دی جاتی ہے جیسے لوٹاتا ہے صلاح علاشی قبیر اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور پھر کہتے ہیں ایک ہی سمندر میں بہت سارے انسانوں کو جلا کے ان کی راک بہا دی گئی کچھ نیک سے کچھ بد سے اب نیک لوگوں کو اللہ نے راحت دینی ہے گرو کو اللہ نے سزا اور عذاب دینا ہے تو وہ ان کی ہاتھ تو مل جل گئی انہیں کیسے عذاب ہوگا کیسے سزا ہوگی کیسے جزا ہوگی وہی وہ بات بیماری وہی ہے کہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جزا اور سزا دینے والا کام ہم نے کرنا ہے اور جس اللہ سبحانہ ہوا تو کا کام ہے وہ باپو بھی جانتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے تمہاری اکڑوں میں یہ بات آنے کی نہیں ہے بمار ہوتی تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے اپنی اوقات میں رہو اوقات سے باہر نکلو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی جس کے پاس اتنا علم ہے وہ اتنا بھی کام کرے اب کچی کلاس نرسری پلیپ والے کو آپ الجبرا اور جیومیٹری سمجھانے لگے سوالات اس کو خاص پر لے پڑے گی اس کا مستبہ ذہنی نہیں ہے اس کی عقل اس کا علمی معیار نہیں ہے تم انسان ہو اللہ رب رحمان تمہارا خالق و مالک ہے اس نے تمہیں جتنی عقل دی ہے اس کے مطابق تمہیں احکامات دی ہیں تم اس کے اندر غور و فکر کرو جو کام تمہارا نہیں ہے تمہاری برا سے اللہ تعالی نے کرنا ہے اللہ کیسے کرے گا یعنی احادیث کو رد کرنے کے لیے احادیث کو ٹھکرانے کے لیے بڑے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے اور بہانے بہانے سے بہانے بہانے سے آدیث کا انکار کیا جاتا ہے کہتے ہیں حدیث آپس میں ٹکراتی ہے آپس میں اس کا تہارو ہے حالانکہ کوئی صحیح حدیث آپس میں دوسری صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرانے والی نہیں ہے اور یہ بیچارے جس کو ٹکراؤ اور تداد سمجھتے ہیں اسی پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری آیتیں بھی آپس میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہیں نظر آتی مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے نے مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے پہلے سپارے کے اندر کے خالا کو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کے بعد آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ کیا فسواد اور سات آسمان برابر کیے پہلے زمین اور محفل الارض سارا کچھ پیدا کیا پھر اللہ نے آسمانوں کا قصد کیا اور آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں بنا ہا سمکا اللہ نے آسمان پیدا کیا آسمان بنایا اس کو اللہ نے پھیلایا اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا پہلے کے بارے میں اللہ نے کیا بعد میں آسمان پیدا کیا اور آخر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے پہلے آسمان کو پھیلایا اس کے بعد زمین کو بچھایا اب ظاہری طور پر تو یہ تعارض از اور تناس نظر آ رہا ہے اب بتاؤ کہ کون سی آیت کو ضعیف قرار دو گے اور کس کا انکار کرو گے یہ بیچارے یقیناً اگر آپ ان کے سامنے یہ رکھیں گے تو کسی ایک آیت کا انکار کر کے اٹھیں گے حالانکہ حقیقت ان کے درمیان کوئی تعارض اور تناخ نہیں ہے بڑی وعدے کی سیدھی سی بات ہے پہلے سپارے میں زمین کو پیدا کرنے اور آسمان کو پیدا کرنے کی بات ہے آخری سپارے میں آسمان کو پھیلانے اور زمین کو بچھانے کی بات ہے قرآن کی تیسری آئے سات اللہ اور وعدے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے کانتا تھا رسپن یہ ایک دوسرے کے اوپر لکھتے ہوئے تھے تو ہم نے خفتک ان کو جدا جدا کیا ہے یعنی اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اس کے اوپر آسمان کو لا نے چڑھا دیا پھر پہلے اللہ نے آسمان کو اٹھایا رفا آسم کا اس کو برابر کر دیا وہ اللہ علی کا بعد بھی اللہ نے زمین کو بچھا دیا کوئی تارو بھی نہیں ہے لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے سوچنے سے سمجھ جاتی ہے ہائیاں چھوڑنے سے کوئی پتا نہیں چلتا پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ زمین و آسمان قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے زمین و آسمان یہ سماؤ پاتا رکھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آسمان زمین ان پھٹ گئی اور قرآن ملا نے یہ کہا خارے جینتی ہامادا وات ارد جنتی جنت میں رہیں گے جہنمی جہنم میں رہیں گے کب تک جب تک زمین و آسمان رہیں گے تو لہذا جنت جہنم بھی ختم وہی کا انکار کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا حالانکہ قرآن پڑھا ہوتا تو پتا چل جاتا یومت والے دن اللہ نئی زمین نیا آسمان بٹھائیں گے اور وہ ابھی اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور خالدین اسلام آباد ان زمین خان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں محض جان چھڑوانے کے حدیث سے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو